a uh...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 فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اوسیکم و نفسی بتقواللہ والسمع والطاعہ برادران اسلام دینے اور ملی بھائیو میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارہ ہم سب حاضرین اور صابعین کے دلوں میں تقوا جیسی عظیم صفت اور خوبی پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عازیز اور دوستو آج کا مسلمان جہاں اپنے اپنے دین کی بنیادی باتوں سے کافی حد تک ناواقف ہے اور جہاں وہ اپنے دین کی امتیازی خصوصیات سے ہے وہیں اسے طرح طرح کی نئی نئی چیزوں سے کافی حد تک واقفیت ہے نئی نئی باتوں پر عمل کرنا وہ اپنے آپ کو متمدن سمجھتا ہے اور بالخصوص وہ اعمال اور وہ کام جسے غیروں نے ایجاد کیا ہے غیروں کی ایجاد کردہ چیزوں پر اور ان کی نقالی میں آج کا مسلمان بہت آگے ہے ان کی نقالی کر رہا ہے جو اس کے دین کے دشمن ہے جو پوری امت اسلامیہ کے دشمن ہے جو اللہ و رسول کے دشمن ہے ان کی نقالی کرتا ہے ان کی چال چلتا ہے ان کے ایجاد کیے ہوئے رسم و رواج کو اپناتا ہے اور انسان ساری چیزوں کو اپنا کر کے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی چال سے چال ملا کر کے چلنے والا انسان اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے آپس میں رہن سہن میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہونا بھی چاہیے اس کو رواداری کہتا ہے اس کو سمجھداری کہتا ہے جبکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے کھل کر ارشاد فرما دیا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے سورے بقرہ کے اندر خود کر کھل کر ارشاد فرما دیا ہے وَلَن ترما انکل الْيَهُودُ ولن نسارا ہتھا تت مِلَّتَهُمْ عمل ہوں تم سے یہود و نسارا راضی نہیں ہوں گے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ اور تم ان کی نقالی کر کے ان کی کسی ان کے کسی رسم و رواج کو منا کر کے شریک ہو کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے تم کو اپنا بنا لیں گے ایسا ممکن نہیں وہ ان ساری چیزوں سے راضی نہیں ہوں گے اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے دین کو اپنا لیں اور کیا کوئی مسلمان اس کو پسند کرے گا جب میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں سچائی یہ ہے کہ وہ آپ کے ہر طرح سے دشمن ہے ہر چیز میں دشمنی ہی نبھاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے وجود کو اس روئے زمین پر برداشت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنا رہے ہیں اور دنیا کا نقشہ دنیا کی خبریں دنیا کے ملکوں سے آنے والی سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آپ تک پہنچتی ہے کہ آپ کے کتنے بڑے یہ دشمن ہیں آج جس مسجد افسا جس بیت المقدس اور جس فلسطین کی لڑائی لڑی جا رہی ہے آج اس پر قبضہ کرنے والوں کی نقالی آج مسلمان کرتا ہے اس پر قبضہ کرانے والوں کی نقالی مسلمان کرتا ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو تب تو معاملہ بڑا خراب ہے کہ ہمارے دشمن ہے یہ ہمارے دشمن ہیں ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں گویا کہ ہم ان کو دشمن اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کتنے سارے لوگ ہیں کتنے سارے مسلمان ہیں جو کرشچن وغیرہ کے ساتھ نصارہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اڑتے بیٹھتے ہیں اب آپ دیکھیں ہیپی کرسمس آپ ان کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس میری کرسمس ہیپی کرسمس ان کا کیا عقیدہ ہے آپ کو معلوم ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا نعوذ باللہ من تعال يقولون کبیرا ان کا عقیدہ رہتا ہے عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں کرسمس منا رہے ہیں آپ اس موقع سے آپ ان کو کیا کہتے ہیں ہیپی کرسمس اور یہ کہنا سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو نہیں کہیں گے یا ہم کو عید مبارک کہتے ہیں ہم کو عید مبارک کہتے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہیں کہیں گے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں ان کا ہمارے لیے عید مبارک کہنا ہمارے لیے مبارک ہے ہمارے لیے عید ہے اس عید مبارک کہنے میں کسی طرح کا بھی کسی طرح کا بھی ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے مبارک کو جب کہتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے اس عقیدے میں ان کی شرکت کر رہے ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش پہ باللہ من ظالم بہت سارے لوگ اس میں جو ہے ہاں کہتے ہیں کسی کیا کہتے ہیں پینی کو دیکھیں گے ہاں جو اس ساتھ میں کام کرتا ہے اور وہ مٹھائی لے کر کے آتا ہے ہاں مٹھائی بانٹتا ہے تقسیم کرتا ہے ہاں تو ہم بہت خوشی سے اس کو لے لیتے ہیں ہیپی کریس میس یہ کیا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ اسلام ایک نرالا اور اللہی اور ربانی مذہب ہے جین اس ہے اسلام نے آ کر کے دنیا کے جتنے بھی مذاہب تھے دنیا کے اندر موجود چاہے وہ آسمانی رہے ہو یا غیر آسمانی سب پر قلم پھیر دیا ہے سب کا خاتمہ کر دیا ہے سب کو کنڈم کر دیا ہے سب کو ختم کر دیا ہے کیوں اس لیے کہ سب کے اندر اللہ سے بغاوت ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا نئے سال پہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ چیز رائج ہو کہ نئے سال کی مبارک بادی پر ہاں نئے سال کی مبارک بادی پر کارڈ چھپتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے کارڈ بھیجتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ نئے سال کی مبارک بادی اور یہ نئے سال پر جشن منانا اور کیا کہتے ہیں محفلیں سجانا اور اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑنا اور کیا کہتے ہیں محفلیں جمانا یہ کس کی ایجاد کردہ چیز ہے یہ سارا کی یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے یہ میلادی سال جو چلتا ہے یا کہہ لیجیے اسوی سال جو چلتا ہے اس نئے سال کی مبارک بادی لوگ پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک مبارکبادی دیتے ہیں اور نیا سال مناتے ہیں ہاں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں کتنا کچھ نہیں ہوتا ہے مسلم اور غیر مسلم تمام ممالک میں اکثر ممالک میں ہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور محفلیں جمتی ہیں اور لوگ جو ہے بجلی کے کمکمے جلاتے ہیں اور کیا کیا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور دکانیں بند رہتی ہیں اور سارے بڑے بڑے کام بند ہو جاتے ہیں کہ ہاں نیا سال ہے انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو انسان آخر کس بات پر خوشی منا رہا ہے کیا اسے نئی زندگی مل گئی کیا اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا اس کی عمر پڑھ گئی ظاہری طور پر تو بڑھتی ہی ہے نا دس سال کا بیٹا تھا تو گیارہ سال کا ہو گیا ہم پچاس سال کے تھے تو اکیاون سال کے ہو گئے یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ہٹ رہی ہے ہماری عمر ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت اور تبر کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس بات کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے اس بات کا احساس تو ہمیں ہر پل اور ہر گھڑی ہونا چاہیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد اگر ہمارا مال ہماری کمپنی ہمارا موسسا ہماری دکان اور ہماری تجارت اگر نیچے ہوتی چلی جا رہی ہو گئی چلی جا رہی ہو خسارہ ہوتا چلا جا رہا ہو تو ہم بہت فکر مند رہتے ہیں بہت سوچتے ہیں کہ خسارہ ہو رہا ہے بال گٹتا چلا جا رہا ہے آگے کیا ہوگا اس کو بچانے کی تدبیر کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو ہماری عمر جو گھٹتی چلی جا رہی ہے اور اعمال ہمارے گٹتے چلے جا رہے ہیں نیکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں سیاہ کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بدعات اور خرافات کا اضافہ ہمارے ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہمیں اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن چبندہ اجازت مانگے گا معذرت پیش کرے گا کہ اللہ ہمیں موقع مل جائے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے ربنا فرجعنا نعمل صالحا اننا خدو ہم نے دیکھ سمجھ لیا اے اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دے نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا اولم نم مایا ترفی من تدکر نویر فدو کو کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں تم سدھر سکتے تھے نیک بن سکتے تھے اچھے بن سکتے تھے متقی پرہیزگار بن سکتے تھے نمازی اور پرہیزگار بن سکتے تھے اللہ کی عبادت اچھی طرح سے کر سکتے تھے ہم نے تمہاری روزی کی ضمانت لی ہم نے تمہارے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی زمین سے ہم نے پودے اگائے تمہارے لیے خوراک اور غلہ اگایا آسمان سے بارش برسائی اور ہم نے ہوائیں چلائیں یہ سورج چاند ستارے تمہارے لیے پیدا کیے لیکن تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تم نے اتنی عمر پا کر کے اس عمر کو تم نے جما دیا اور یہی نہیں اللہ تبارک مطالعہ نے پیدا کرنے کے بعد ہدایت کا راستہ بتانے والوں کو بھی بھیجا وجا کم تمہارے پاس ڈرانے والے بھی پہنچے آدم علیہ السلط السلام سے لے کر کے جب بھی انسانیت میں قوم و ملت میں اور اسی طرح سے علاقوں میں خرابیاں پیدا ہوئی شرک اور شرک کے ساتھ دوسرے جرائم پیدا ہوئے اللہ تبارک مطالعہ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے ڈرانے والے آئے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے اس دن سے آخری دین کو آخری دین قرار اس دین کو آخری دین قرار دیا گیا لیکن علما کولما کو انبیاء کا بارش بنایا گیا اور اس امت میں بھی ہدایت کا کام رہنمائی کا کام راستہ بتانے کا کام سیدھی راہ دکھانے کا کام اہل علم علماء کرتے چلے آ رہے ہیں آ? اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حجت پوری کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیو ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں. اس طرح کی بیکار کی چیزوں میں اس طرح کی یہود و نسارہ کی ایجاد کی ہوئی چیزوں میں ہم شریک ہوتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہی ہے کیا چیز ہم سوچتے ہیں چلو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں ہم واٹس ایپ پہ دو چار اپنے دوستوں کو فیس بک پر اپنے فرینڈس کو ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے نیا سال مبارک ہو لکھ کر کے بھیج دے اگر یہی مبارک بادی آپ کو پیش کرنی ہے تو روزانہ صبح صبح, صبح اٹھو نیا دن مبارک ہو نئی شام مبارک ہو نئی دوپہر مبارک ہو لکھ کر کے بھیجتے رہو سب کو مبارکبادی پیش پیش کرتے رہو جبکہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے احیانا ما ماتنا ویلہ النشور اللہ کا شکر کہ اللہ یہ نیند ایک موت تھی اس موت سے دوبارہ تو نے مجھے زندہ کیا اللہ کی ہم اس کے بعد دعا و الحمد للہ, والحمد للہ محمد وسلم ملت وما وما من اس طرح کی دعائیں کہ ہم نے صبح کیا پوری بادشاہت اللہ کی ہوئی اس نے بھی صبح کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان اسلام کی نعمت کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ کلم اخلاف لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے صبح کیا ہر صبح اور ہر شام اس طرح سے ہمارے ہماری دعائیں ہونی چاہیے ہر وقت ایک مسلمان کو اپنی عمر روا کا روا سے فائدہ اٹھانا چاہیے صبح ہو شام ہو دوپہر ہو رات ہو رات میں دعائیں پڑھ کر کے سوئے صبح اٹھے تب دعائیں پڑھے صبح کی دعائیں پڑھے شام کی دعائیں پڑھے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے اس طرح سے اپنی زندگی کو کام میں لائے اپنے وقت سے صحیح فائدہ اٹھائے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ تبارک مطالعہ ہاں? اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ عمر ہمیں دی ہے اس عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا ہم سے پوچھے گا ہا? وہ حدیث میں بار بار کئی بار سناتا ہوں اور ہمیشہ ہم سب کو وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لنتسولہ قدم عبد دن یوم القیامتی قیامت کے دن کسی بندے کا قدم رب العالمین کے سامنے ہرگز نہیں ہٹے گا رب العالمین کے سامنے سے ہرگز نہیں ہٹے گا ناربا یہاں تک کہ چار چیزوں کے بارے میں چار نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور وہ جواب نہ دے لے کون <تصفح> سی چیز ہے آج وہی چیز جس کی جس کی آمد پر جس کی ابتدا پر ہم جو ہے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں ان انڈمر ہی ما افنا اس عمرے کے بارے میں اللہ تبارک بتا پوچھے گا اس عمرے کے اس عمرے کو تم نے کہاں فنا کر دیا کہاں گوا دیا اس عمرے کو شبا بھی فیم ابلا جوانی کے بارے میں اللہ تبارک بتا پوچھے گا اس جوانی کو تم نے برباد کہاں کیا جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس عمرے میں اللہ تبارک بتا طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے کہ بندہ اپنی اس طاقت و قوت سے اپنے دین کو فائدہ پہنچائے اپنے لیے نیک اعمال کر لے اس کو یوں ہی لہم و نیب میں نہ گزارے اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک بتا لے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ نوجوانوں یا اے انسانوں تم کو ہم نے جوانی دی تھی اس کا کیا کیا, کیا تم نے وائنسم وسیما ان پک مال کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں ہیپی نیو ایئر میں اس کو اڑا دیا پٹا سے چھوڑا دیئے پھلچڑیا چھوڑا دی آگ لگا دیا پوچھے گا اللہ تبارک وہ تالا کہاں سے کمایا آزاد نہیں ہے مسلمان کہ جہاں سے چاہے کما لے اور اس میں بھی آزاد نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے ہاں ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے اور وان علم ہی سیما عامل اور اس سے زیادہ بڑا معاملہ علم تھا جانتے تھے بدعات خرافات شرکیہ چیزوں کو جانتے تھے علماء نے اللہ کے بندوں نے تم تک یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ, یہ, یہ خرافات ہے یہ سب ساری چیزیں بیکار کی ہے یہ گناہ کا کام ہے یہ سب ساری چیزیں سنتے تھے تم نے عمل کتنا کیا یہ بس سوچیں کہ مولانا صاحب کی تقریر ہے سن لیا اور پھر چلے گئے اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا ایک ایک حرف کے بارے میں ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کان میں بات گئی تھی حلال و حرام کی علماء نے بتایا تھا جائز ناجائز سمجھایا تھا بدات اور سنت کو بتایا تھا شرک اور توحید کو سمجھایا تھا کفر اور اسلام کو بتایا تھا ایمان اور بے ایمانی کی وضاحت کی تھی تم نے کتنا عمل کیا یہ سب امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں قیامت سے دن پوچھا جائے گا تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا ان چار چیزوں میں دو چیزوں کا تعلق ہماری عمر سے ہے ایک عمر ہے اور دوسری جوانی ہے میرے بھائی ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو نئے سال پر خوشیاں مناتے ہیں بیٹا اتنے سال کا ہو گیا یا بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں ہاں یا وہ لوگ جو نئے سال پر تمام ہنگامے کرتے ہیں وہ ذرا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں ہاں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سارے گناہ معاف کروا لیے نیکیوں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو گیا اور کیا یہ خوشی جو بنا رہے ہیں کیا امت مسلمہ کو یہ خوشی حاصل ہے آپ ذرا سا دیکھیں کہ امت مسلمہ کتنے ملکوں میں شہار جانب مشرق و مغرب شمال اور جنوب آپ دیکھیں ذرا سا مسلمہ پر کس قدر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں کتنا ستایا جا رہا ہے جانے محفوظ نہیں ہے اموال محفوظ نہیں ہے عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے یہ جن کی نقالی میں تم ان کی راگ سے راگ ملاتے ہو اور ہیپی نیو ایئر کا راگ رابطے ہو یہ تمہارے چانی دشمن ہے تمہارے دیری دشمن ہے تمہارے اگلی دشمن ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ان کی نقالی کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اولیاء اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ ان کی راگ میں راگ ملا رہے ہو ہیپی نیو کہہ رہے ہو ہیپی کرسمس کر رہے ہو انہوں نے جو ہے اپنے نبی کا برتھ ڈے منایا اور اللہ کے بیٹے کا نوز برتھ ڈے منایا تو تم نے نقالی کر کے اپنے نبی کی با... برتھ ڈے منانے لگے ان کے ہی نقالی ہے اور میرے بھائیو کسی اور کی نقالی نہیں ہے اگر ان کی نقالی نہ ہوتی اس کا کچھ وجود اور ثبوت ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہاں ضرور ثبوت ہوتا تو آج ان کی دیکھی دیکھا جن کے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا نسارا کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ تمہارے دوست نہیں ہے یہ تمہارے دشمن ہے ان کی دیکھی دیکھا آج ہیپی نیوئر منا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم کی مشاوہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے ہاں؟ من تشبہ قوم فہو منحو جو کسی قوم کی شباحت اختیار کرے جو کسی قوم کا رسم و رواج منائے جو کسی قوم کی نقالی کرے وہ انہی میں سے ہے ہاں ایک تو آبیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں دنیا میں ہوں جب جی چاہتا ہے محبت موجیں مارتی ہے تو میں آ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے تسلی حاصل کر لیتا ہوں آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ کو بڑا اونچا مقام ملے گا میں ادنا سا آ, انسان مجھے تو بہت آ, نچلے درجے میں جگہ ملے گی میں آپ کو وہاں اگر میری خواہش ہوگی اور آپ کی محبت میرے دل میں آ, پڑ پے گی تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا المرء مع من احبا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا اگر آج تم یہود سے محبت کرتے ہو ان کی نقالی کرتے ہو ان کے رسم و رواج میں شریک ہوتے ہو ان کے سبھی تہوار مناتے ہو تو میرے محبت سے مبارک مطالعہ ہم سب کو ان کی نقالی سے بچائے ان کے رسم و رواج میں شرکت سے بچائے اور ہمیں اپنے دین کو اور اپنے دین کی امتیازی خصوصیات کو اور اپنے دین کے مقام کو और اس کی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہم سب کو ان رسم و رواج سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمیں غیروں کی نقال و شاباہت اختیار کرنے سے محفوظ فرما اے اللہ مسلمہ کو اپنے دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حفاظت فرما ان کے جانوں کی حفاظت فرما ان کے مالوں کے حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما, ان کے کے حفاظت فرما. اے اللہ ان کے نور الايمان حفظت فرما امين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم نرفع اني وياكم الايات الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملكم بر و رحيم استغفر الله لكم ولكم لجميع المسلمين من كل هم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم